بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فروری سن دو دس کی اٹھائیس تاریخ اور اتوار کا دن ہے درسِ قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر کی آیت نمبر چوبیس آخری آج سے ہو رہا ہے اور یہی آیت زیر نظر جیسے درس بلپال بسم اللہ ہو اللہق البارُ المصب الحلسما الحسن مصب ہو لہو معاف ابلبل عزیز الحکیم میں مروز تجمہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو پھر اس میں جو بہتری کی شکل ہے اسے پیش کروں گا اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو دینے والا اسی کے ہیں سب اچھے نام اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے جیسا صاحب کا درس میں عرض کیا گیا تھا کہ ذات و بارک کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ صفات کائنات میں روب عمل ہیں ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے پھر وہ عملی طور پر وجود میں آتی ہے اس سارے پروسیس کو الخلک کی صفت سے ظاہر کیا گیا ہے پھر جب وہ چیز بن جاتی ہے تو اسے ارتقائی مراحل طے کرا کے بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے اس کے ضوابط کو ہٹا کر اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اسے الباری کہتے ہیں جب وہ چیز بن جاتی ہے تو پھر اس کی ایک فارم ہوتی ہے بڑے خوبصورت سی فارم بن جاتی ہے اسے آپ صورت کہتے ہیں شکل سورت یہ صورت اس کی وہ فارم ہے جو قدرت کے منشا کے مطابق ایسی ہونی چاہیے اس ساری بات پیا رکھنے سے مقصد یہ تھا کہ انسان یہ تصور کرے کہ اشیاء کا کی تخلیق کا پروسیس کیا ہے پھر اس میں انتقال کے مراحل میں اس کا تصویہ یا اس کی ظاہر چیزوں کو دور کرنے کا جو طریقہ کار قدرت نے رکھا ہے اس کو مت اور پھر آخری فارم جو ہے جو اس کی منشا خداوندی میں تھی کہ ہم یہ بنانا چاہ ہیں تو وہ جب بنتی ہے اسے مدِ نظر رکھتی اب انسان کے حوالے سے وہ عالم عمر یا کچھ نہ ہونے سے اللہ کی پلانوں میں جیسے تھا عالم خلق میں آیا شریوں اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد وہ اس پوزیشن میں آیا کہ استوار ہوا اس کے زائد چیزیں صاف ہوں اور پھر اس کی ایک صورت موجودہ صورت سامنے آئی صورت کا ایک تصور تصور کی صورت ہی سے ہے آپ کے ویژن میں آتا ہے جو چیز ویژن میں آتی ہے وہ اس کا مثالی پیدل ہوتا ہے تو جو چیز مثالی پیک سے کم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اس میں فلاں چیز کم ہے گٹری انسان کا ایک مثالی تصور ایک مثالی انسان کا خاکہ پرانے ٹیم نے دیا ہے کہ یوں ہونا چاہیے جو اس تصویر سے کم رہ جاتا ہے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے جو اس پوری دہلی میں پورے روپ میں آتا ہے وہ تصور اس کا ٹھیک ہے اس کے لیے ذاتر سالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرار دیا گیا ہے کہ اگر انسان ہوتے ہوئے کوئی بھرپور انسان بننا چاہتا ہے پورے تصور کا انسان بننا چاہتا ہے تو انہیں ماڈل بنایا ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنے اس مثالی پیکر کی طرف بڑھ رہا ہے اس دور اس زمین کے اوپر جتنی ہماری زندگی ہے اس میں ایک خاص عمل کا طریقۂ کار ہے انسان سازی کا ایک طریقۂ کار جب اس زمین کے اوپر انسان سازی کا وہ پروسیس ختم ہو جائے گا تو اس زمین کے حالات اس کی کشش اس کا ٹیمپریچر پریشر ہیومیڈیٹی یہ سب بدل جائیں گے اور یہ پہاڑ جو نیچے چیزیں ایک نیا طبیعہ آئے گا جس میں انسان وہ مثالی پیکنوں والے انسان تو اعلی مقام پر فائز ہو کے آگے چلیں گے ہل کے جدید میں آئیں گے اور وہ اسی صورت کو جو جہاں سے بنا کے لے جائیں گے جسے قدرت محفوظ کرتی رہتی ہے اسی صورت کو انرجائز کر دیا جائے المصور کا معنی یہ ہے کہ اس نے تمہاری فارمز بنائی ہیں تم ان فارمز کو جس قسم کا بھی بنا لیتے ہو جس فارم کے اندر ہوتے ہو ہم تمہاری وفات کے وقت اسے محفوظ کرتے ہیں اس محفوظ کیے ہوئے کو ہم ٹائم کے پیریڈ سے نکال دیتے ہیں پھر جب اس کو ری جنریٹ ہم کریں گے میں اس نے کافی سور کہا ہے تو لوگ تو کہتے ہیں کرنا میں سوکھ ماری جائے گی کوئی گون کر کے اعلان کرے گا سور صورت کی بھی جگہ ہے کہ تمہاری یہ صورتیں جو ہم محفوظ کر لیں گے ہم ان کو انرجائز کر دیں گے نسخے کا دیا جائے گا توانا ہی اس کے اندر ڈال دی جائے گی وہ توانا ہی آنے سے یہ پھر پیکروں میں متحرک ہو جائے گا کیا شکل صورت ہوگی آج بھی نہیں سب تو کہا ہے کہ جب تک یہ چیز یہاں اس دنیا کے اندر تم ہو اس صورت سالی یا پیکس ساری کے پراسس سے گزر رہے ہو اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ جہاں تمہیں کمی محسوس ہو اللہ کی صفات کو پپکارو لاہ الاسماء الحسن بہترین نام اس کے ہیں آپ حسن سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو وہ بہترین ناموں کا پرست اپنی شخصیت میں لاؤ اس کے قوانین کو سمجھو اس کی اطاعت کرو تقبہ اختیار کر کے اس کی ہم آہنگی اختیار کرو یوں تمہاری شکل و پیکر بہتر ہونے شروع کر سابقہ کرس میں اس کی کافی تفصیل سامنے آ چکی ہے مزید اس کے لانے کی ضرورت نہیں صرف ایک بات اس سے آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا ہے یہ سب ہو لگو ماف س ماؤ واد اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کی پاکی بولتا ہے یہ تصور ادھورا ہے پاکی بولنا ہمارے ہاں شاید اللہ کو منانے کے لیے ڈنڈوت بجا لینا اس کی ہمت کرنا اور دعا کرنا اور یہ سب کچھ کرنا یہ مذہبی باقی <تصفح> بولتے کی بات نہیں ہے جو سب ہو کوئی عمل ہے فیل ہے کام ہے بولنا بھی کام ہے لیکن وہ بولنے والی بات نہیں ہے بولنا ہم انسان بولتے ہیں ہمارے لیے بیان ہمیں سکھایا گیا جن کو سکھایا نہیں گیا وہ اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں تو سارے کے لیے عمل سے اظہار کیوں نہیں اس کا کرنا بتانا یہ تھا سیدھی سی بات ہے کہ جس ماحول میں اے انسان تم موجود ہو تمہاری خلق ہوئی تمہارے فالتو چیزیں صاف ہو کر ایک آلہ پیکر کر ایک تصویر تمہیں کی گئی ہے آسن تقویم میں تمہیں लाया گیا ہے اس آسن تقویم کو کائم رکھنے کے लिए تمہارے ارد گرد ایک ماحول میں نے پچھلے درسوں کو عرض کیا تھا کہ یہ ماحول قدرت نے بڑی اس کی خاصی نشاندہی ہے جو چیز جیسی بھی ہے اس کو اس کے ماحول کو ذرا سا بدل دیں تو اس میں تغیر آئے ہے. پانی ہے عام طور پر کسی لگن میں کسی ٹب میں پڑا ہوا ہے تو وہ پانی ہے. آپ اس کو اٹھا کر ایسی جگہ رکھیں جہاں ٹیمپریچر زیادہ ہو اس کے نیچے آپ مشک نہ جگہ کمرے میں ٹیمپریچر زیادہ ہے وہاں رکھ دیں تو وہ آہستہ آستہ ہو جائے گا پانی نہیں رہے گا گیس ہو جائے گا آپ کسی ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں ٹیمپریچر بہت کم ہو تو وہ جم کر برف بن جائے گا اب یہ ٹھوس مائع گیس کی تینوں کیفیتیں اس لیے ہیں کہ اس کا ماحول اس کو یہ چیز کر دے رہا ہے انسان کی یہ تصویر جو اس وقت اس کے سامنے ہے جو کچھ یہ بن رہا ہے کس لیے ہے کہ اس عرض کے اوپر کسی خاص شرائط کے اندر اس کے ایک گرد ایک ماحول موجود ہے اگر آپ ماحول بدل دیں گے تو انسان بدل جائے گا لیکن انسان میں ایک خوبی اور رکھی ہوئی ہے کہ بدلے ہوئے ماحول میں اپنے کردار کو اپنے وقار کو برقرار رکھ سکے ماحول کا مقابلہ کیا ماحول کے کا تابے نہ ہو ماحول کو خود بدلو نشاندہی کی ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد اوپر آسمان نیچے زمین اور اس کے درمیان جو کچھ پھیلا ہوا ہے پھر آسمانوں میں اور زمین میں ایک ہے زمین آسمان کے درمیان کچھ پھیلا ہوا ہے ایک ہے زمین زمین میں اور آسمان آسمانوں میں یہ اور بھی گہرائی تک جانے والی بات کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ تصویر کر رہا ہے تصویر کسی کہتے میں نے ارض کیا تھا کہ جس وقت یہ پرندے پر پھیلا کر اڑتے ہیں پورے دور سے پر چلا کر تو اس کو بھی سب ہوتا ہے جب کوئی تیرنے والا پانی میں سمندر میں جا کے تیرتا ہے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سے زور لگا کر تیرتا ہے تو اس کو بھی یہ بھرپور اور زوردار کوشش کرنے کو کہتے ہیں سبے ہو کا مانا ہے بھرپور کوشش کرتے ہیں پورا زور لگا کے کام کرتے ہیں جتنا زور ان میں ہے جتنی ان کی کپیسٹی ہے بھرپور طور پر پورے زور سے اس کو حرکت میں لا رہے ہیں کہیں کوئی کمی نہیں آتی کون کون تمہارے ارد گرد ماحول میں زمین زمین کے اندر کی چیزیں آسمان آسمان کے اندر کی چیزیں اور ان کے درمیان کی جتنے بھی اشیاء ہو <تصفيق> معاف اسلام آباد والا تمہیں اس کے درمیان صاحب اختیار بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے کیا کرو گے دو ہی شکلیں ہیں کہ اختیار کے طور پر تم ان کے استعمال کو نہ کرو ان کے فنکشن کو نہ سمجھو وہ تو اپنا زور لگاتی رہیں گے نہیں سمجھو گے تو خود نقصان میں رہ جاؤ گے اگر تم کائنات کے اس اصول کے مطابق اپنے فرائض بھی پورے انداز, پورے طور پر انداز کرو تو تم اس سے ہم آہنگ ہو جاؤ گے ہم آہنگی کو تکوا کر کہ انسان کے ارد گرد جو ماحول موجود ہے وہ ایک تو انسانوں کا ماحول ہے ایک انسان کے علاوہ باقی چیزوں کا ماحول ساری اشیاء ساری باقی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تصویر کرتی ہے تصویر کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو ذمہ داری اس کو اس کے داخل میں اس کو دی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے پانی ہے وہ اپنی ذمہ داری پورا کرتا ہے جیسا تم ٹمپریچر یا ماحول اس کو فراہم کرو گے اس کے مطابق وہ شفٹ ہو گیا اگر فریز ہوئے ہوئے کمرے میں آپ چلے جائیں گے کچھ دیر کے بعد آپ فریج ہو جائیں گے تمہارے مواقع کو مخالف دونوں چیزیں موجود ہیں تمہیں ایک خاص سٹیج میں بند کیا گیا ہے اس سٹیج کے لحاظ سے اپنی تصویر اپنے مثالی پیکٹ کو برقرار رکھنے کے لیے تم محتاج زندگی گزارو اور جہاں تمہارے لیے اچھا ماحول نہیں ہے انسانوں نے غلط ماحول بنایا ہوا ہے اس ماحول کو اس کائنات کے ماحول کے ہم اہم کر کے بدل دو تاکہ وہاں اچھے انسان پیدا یہ جو ماحول کے اندر غلط ماحول میں کسی بچے کی تربیت ہو جائے تو وہ غلط ہی رہ جائے انسان میں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے لیکن عادت راسخہ جو عادتیں پکی ہو جاتی ہیں پھر وہ طبیعت آسانی بنی کہتا وہ یہ ہے کہ یہ محض گھر میں بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بن رہا ہوں میں درست ہو رہا ہوں اردو جو ترقی کی راہوں پر جا رہا ہوں یہ تصور غلط ہے کائنات کے اندر تمہیں رکھا گیا ہے کائنات کی مخالفت نہ کرنا کائنات میں جتنے بھی ہمارے قوانین کو عمل ہو رہے ہیں ان کی مطابقت کرنا اپنے لیے اگر تمہارے انسانوں کے ہاتھوں تمہارا ماحول خراب ہو گیا ہو تو اس تبدیل کرنا تبدیل کر کے ہمارے حکم کے مطابق لے آنا تم بھی اسی طرح سے ساری کائنات کے ساتھ ہم ہاں اہم ہو جاؤ دے. یہ یہاں افاقی بولتا کی بات کہی گئی تھی وہ کہتا ہے الحمد کا حکمانہ نقص سے پاک ہوتا ہے اور یہ صبا سے نقاش سے پاک کہنا صرف ایک پہلو لہیا ہے علماء یہ جو بھرپور کوشش ہے پوری تو وہ دو سے اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی بات ہے میں نے کہا کوئی بھی کوئی بھی شاید سلو نہیں ہے جیسے جیسے جیسے اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے پورا بھرپور کو کوشش کر رہی ہے تم انسان ہو جس میں اپنے صلاحیت میں بھی خسارہ کر لیتے ہو جو ہم نے آپ کو دوانا بنائیں دی, دی تھی اس میں بھی ٹوٹا ڈال کے تم نقصان میں چلے جاتے تم چلے جاتے ہو اپنے آپ کو بھی بناؤ مثالی تحقیق کے مطابق رہو اور اپنا ارد گرد ماحول بناؤ اس ماحول میں بہتر انسان تخلیق کے لیے بہتر طور کے سامنے یہ بات ہم کہا کہ درخت میں ایسا کر کے دیکھو تم یہ جی سمجھتے ہو کہ کمزور سی ہستیاں ہیں دو چار پر دس پندے ہیں کیا کر رہی ہیں کہتا تم یہ جی کرو میری کائنات میں بڑی توانائی ہے بہت عزیز سارا غلبہ اس کے قانون کے مطابق چلنے سے ملتا ہے وہ غلبہ ہے ہی کا زبردست ہے ساری کائنات کو اس نے اپنے قوانین میں رکھا ہوا ہے کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا پاؤ تم ذرا ہم قوانین کی ہم آہنگی تو اختیار کرو سارا غلبہ تمہیں ملتا ہے وہ عزیز ہے من یرید العزت کانے جو عزت, عزت درکار عزت کا غلبے کا وکار کا حصول اس کے سامنے مد نظر ہے تو ساری فلی اللہ عزت عزت تو سب اللہ تعالی کی ہے خدا کے پروگرام کے مطابق آ جاؤ عزیز کو دعوت دو اپنے معاشرے میں تو تمہارا معاشرہ عزیز ہو جائے گا غلبے والا ہو جائے گا محکوم قوموں کو اٹھا کے غلبے والا بنانے کا یہ پروگرام دیا اس نے کہا کہ اپنا ماحول تبدیل کرو اپنا بیٹھنا اٹھنا اپنے ارد گرد کی چیزیں سارے انسانوں کا مجموعی طور پر ماحول سب کو تبدیل کر اگر تم اس کو تبدیل کر کے ہماری کائنات کے قانون کے مطابق لے آؤ گے تو تمہاری ترقی اور روس کے رستے کھلے اپنا گری پڑی قومیں اٹھ کر باوکار حکمران کو بھی بن سکتی اور بات ہے دہنا عقل کی, کی کائنات کو میں چلا رہا ہر ہر چیز کے اندر جو صلاحیت اس کی ایک رخ متعین اس کی میں نگرانی کر رہا ہوں وہ ہے حکمت لگام دے رکھی ہے ہر چیز تمہارے اشیاء کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے کہ تم خدا تعالی کے قانون کے ہم اہنگ نہیں ہو خدا کے قانون کے ہم اہنگ ہو جاؤ تو اشیاء تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گے اس کی حکمت سے آگاہ ہو کرتے ہیں. یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے مطابق کام کرو گے تو وہ تمہارے کہنے کے مطابق کام کرے لیکن بےقوفوں کی طرح کام نہ کرنا دانا کی طرح طرف سکھانا اللہ تعالیٰ حکمت کے سبب سے تمام کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے اور کہیں کوئی نقص وارد نہیں ہو رہا کہیں کوئی کریش نہیں کچھ نہیں تم بھی اپنے ہاں بلا لسما اور حسن فضو بے حال خدائی کے بہترین نام ہے بلاؤ ناموں کو اپنے اس معاشرے میں اتارو جو عجی موتی کی کار کی کو کہا گیا تھا اب آئیں اس مختصر سے جائزے کے بعد دیکھیں کہ پرانے کریم نے یہ تصویر کا لفظ یا صبح کا لفظ کیسے استعمال کیا سترہ بٹا چوالیس یہ وہ مقامات ہیں جنہیں آپ کو گھر جا کے دیکھنا چاہیے سب ہو لہس سماوات سب او من کی ساتوں آسمان متعدد آسمان سماوات اور ارض پوری توانائی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں کس لیے کہ خدا کی سکیم گروہ کار کو سب ہو پورے طور پر روب عمل ہے لہو خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ساتوں آسمان زمین و من فی ہنہ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے من اقل و شعور والے لوگ بھی ان منشین پیچھے من تھا کہ انسان کی بات ہے عقل و شعور جہاں کہیں بھی عقل و شعور ہوگا وہ بھی اس کے مطابق ہے وہ ان کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ جو سب بھی ہو بے ہم دہی لیکن وہ تصویح کرتی ہے وہ پورے توانائی کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے جو خدا نے اس کے ذمہ لگایا ہے جو خدا کی ذات قابل حمد بن گئے وہ وا کی آوازیں ولا کلہ تفقہ ہوں تم بولنے سننے کے عادی انسان ان کی تصویر کو سمجھتے نہیں hmm. ولا کلّہ تفقہ ہوں کوئی بھی شاید دنیا میں ایسی نہیں جو خدا کی ہم جو خدا کی تصویر نہیں کرتے تم ان کی تصویر سمجھتے نہیں آؤ سمجھو ان کی تصویر یہ کئی ٹنوں کا ایک بنڈل جسے آپ ہوائی جہاز کہتے ہیں اس کے نیچے یہ لگے ہیں رن وے پر کھڑا ہے آپ نے اس کے اندر سے انجن چلایا کچھ ہوا باہر کو دکیلی انجن کے ذریعے سے وہ ہوا زمین کو لگی فضا کو لگی فضا میں بھی ہوا تھی اس کا پریشر زیادہ تھا اس نے ایک ایکشن کیا اس کے جواب میں ایک دھکا دیا اس معاشرے نے اس ماحول نے جس میں کھڑا ہوا اس دھکے کے سبب سے وہ آگے کو چلنے لگا اور تیز اور تیز اور تیز تیز ہوتا تھا اس کا ایک اینگل بنا ہوا تھا وہ جو ہوا اس کو دھک رہی تھی اسی کے ساتھ کی ایک اور ہوا اس کو دھکل سامنے سے بھی رکاوٹ کر رکھا تھا کیونکہ اس کی سپیڈ تیز ہو گئی وہ ٹنوں کا وزن آپ کی اس توانائی جو آپ نے دیکھی نہیں اس کو اٹھا کر اس نے آسمان پر لے گئے وہ آپ کو اٹھا کر کہیں نہ کہ کہیں پوچھ کہتا ہے تم اس ہوا کی تصویر کو جانتے ہو یہ جو ہوا اندر سے انجن نے بنا کے باہر پھینکی تھی تو اندر ہی لیکن اس کو باہر پھینکا باہر کی فضا نے ہوا نے اس کو دھکا دیا سامنے کی ہوا نے اس کو اوپر کو اٹھایا ہوا ہی ہے جو اتنا بڑا ٹنوں کا ایک جہاز آپ کے چار سو پانچ سو سواری کے ساتھ اٹھا کر یہاں سے گھنٹوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دے کبھی یہ تسبیح تم نے سنی سن نہیں سکتے سمجھ سکتے کیا بات ہے تسبیح ساریاں سننے والی نہیں ہوتی تسبیح ہوتی ہے سننا ضروری نہیں بولنا ضروری نہیں تو اس کا فہم حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے من شین اللہ سب ہو گئے کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی تصویر کرتی ہے اللہ کے دیے ہوئے فرائض کو پورے طور پر پورا کرتی ہے اس انداز سے کہ واہ واہ کرنے کو یہ ہے بلا کلّا تفقہ تصویر نہ تم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں رہے یہ نہیں کہا کہ سن نہیں رہے ہو سکتے تم بھی سمجھ سکتے تم ان کی تصویر نہیں سمجھتے سمجھنے کی بات ہے سمجھو خیالات کی ہر شہر کس طرح تصویر کر رہی ہے جہاں تم نہیں سمجھتے ہو تمہاری خامیوں کو الگ الگ برداشت کر لیتے ہیں اور تم جو غلطیاں کر کے ادھر ادھر ہوتے ہو اس کا وہ کرتے یاد رکھو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو تصویر نہیں کرتی تم اس میں سے نکل کر کیسے باہر نکل جاتے ہو اور اپنے آپ کو تصویر کا عادی نہیں بناتے جو فرائض تم پر انسانوں کی حیثیت سے عائد کیے گئے ہیں پورا لگاؤ یہ <coughs> کہا बाईस बटा इकतालीस भी देखिए इसी तरह की बाईस बटा ये ये शायद लिखते हुए तो یہ ہے الم ترب ال کلن قد السلات بٹائے میں مادر چاہتا ہوں میں نے یعنی کہ لگائی ہوئی لگانے سے بھی اچھی طرح نظر نہیں آتا چوبیس بٹا تو چوبیس بائیس کی بجائے چوبیس بٹائے یہ المتر صب الفاوات وض آپ نے غور نہیں کی آپ نے دیکھا نہیں ان اللہ کہ اللہ تعالی جو سب و لہوں منف سماوات زمین و آسمان میں جو بھی باشعور لوگ موجود ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں من میں انسان کو شامل کر کے انسان کے علاوہ باقی اتنا سب چیزوں کو شامل کر لیا اور یہ وہ تیر و صافات ہم پاکی بولنے کی بات کرتے ہیں نا یہ ادھوری بات ہے وہ کہتا ہے پرندے ہوا میں اڑ رہے پر پھیلائے ہوئے ہیں پرندوں کا پر پھیلا کر اڑنا یہ تصویر ہے میں نے بھی مثال دی Hmm. کہتا ہے وہ پرندہ زمین پر ہوتا ہے اوپر پر چلا جاتا ہے میں نے جہاز کی مثال دی hmm. ایک ہوا کی تصویر تمہارے کسی عمل کے سبب سے جو اس نے کی ایکشن دیا ہے وہ اس کی تسبیح ہے اس کو تم سمجھ سکتے ہو اور یہاں بھی کہا ہے کہ تسبیح کرتا ہے جو کہ زمین و آسمان میں ہے وہ تیر و صاف یا جو, جو آسمان میں پرندے اگ ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی تصویر کر رہے ہیں hmm. Hmm. Hmm. قد الم سلاط ہوں, ہوں ہر کوئی کل سب قد عل مسلات اس کو معلوم ہے اس کی صلات کیا ہے وہ تصویر اور اس کی تصویر کیا ہے یہاں نماز نہیں ہے مانا نہ تصویر کا معنی کڑکڑ کر کرنا اور سودے پر اللہ اللہ کرنا قرآن کریم میں کہیں اس کو اس معنی میں نہیں ہو کہیں وزر اصمر ہی آیا ہے کہ اللہ کا نام دیتا ہے یاد رکھتا ہے اس کی صفات کو سامنے رکھتا ہے لیکن یہ جو تصویر ہم ہزار دانوں کی اور فوس و دانوں کی کرتے ہیں ذات سالک میں آپ نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا یہ سب یہودیوں عیسائیوں اور باقی مذہب کے لوگوں کی موسم پرستوں کی ایک آڑ ہے جس میں لوگوں کو پساتے ہیں تصویر کا معنی ہے اپنے فرائض تو اس کے زندگی کے ہوں یا اس کے ذمہ آئے ہوئے ہوں انہیں پورے طور پر ادا کرنا سلاد اس نظام سے وابستگی کہتے ہیں جس میں فرائض ادا کرنے کا ایک ٹنگ ہو فریز زندگی کہلاتا ہے سرد خدا تعالی کے قانون کے ساتھ ربط استوار کر وہ انسانوں کا ملا کر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں تنہا تنہا کام نہیں کرتی ہیں. ان میں بھی ایک گروپنگ بنا پر کرنا ہے یہ بھی اس کو معلوم ہے ساری یہ سب کچھ ہے اور لوگ کر رہے ہیں تمہیں انسان ہم نے بتایا ہے تم کرتے نہیں فالون لوگ جو کچھ کرتے ہیں اور باقی بھی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کو اس کو بہت ہی ایک بات یاد رکھنے کی ہے انسان گھل جاتا ہے کہ جس جگہ ہے وہ صاحب اختیار ہے اور یہ کرے گا وہ کرے گا صاحب اختیار ہے وہ کائنات کے اندر جو باقی اشیاء ہیں ان کی صلاحت اور تصویر کو نہیں بدل سکتے وہ تو اپنا فریضہ انجام کرتے رہیں گے ولی اللہ علیہ کو سماوات والا زمین و آسمان کی تمام بادشاہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چیز اپنے اپنے قاعدے کے مطابق کام کر رہی ہے تمہیں اختیار دیا ہے تم قاعدے کے مطابق نہیں چلتے ہو آؤ اس قاعدے کے مطابق ہو ان کے سلاد و تصویر کو بھی سمجھو اس سے فائدہ ہو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرندہ اٹھتا تھا اپنے پروں کو استعمال کر کے تیزی سے ہوا کے اوپر جاتا ہے ہم نے اس ایک تصویر کو ہوا کی اسے ایک تصویر کو سمجھا تو آج ہم کتنے اہم جہاز میزائل اور بہت جو اور بھی اس کے آگے چیزیں بنا چکے ہیں ایک تصویر کو سمجھنے سے وہ یہی کہتا ہے کہ تم ان تصویروں کو کیوں نہیں سمجھتے اعتماد کرو ہم پر ہم کبھی اس کے خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے تم ان کی تصویر کو دیکھو اس تصویر کے مطابق عمل کرو تصویر میں خرابی نہیں آئے گی یہ دو مقامات خاصے اہم تھے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ امن ام شہن اللہ یہ سب ہو کے کوئی شے ایسی نہیں جو تصویر نہیں کرتے تصویر میں نے بتایا پورے جوش کے ساتھ پورے زور کے ساتھ جو فریضہ کسی کو دیا ہو گیا ہو اس کو ادا کرنے کو چاہتا دوسرے جب پر کہا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تصویر کرتی ہے اسے اپنی سلاد کا بھی اور تصویر کا خود پتہ ہے انسان کو پتا نہیں باقی ہر شے کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اس نے کیا کرنا یہ تین چار مقامات باسٹھ کوشش کرو تو سمجھ سکتے ہو ہاں یہ سمجھ نہیں گئی تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے لیکن تم اس کی تصویر کو سمجھ ہی نہیں سکتے یہ دیکھ نہیں یہ دیکھا نا اپنی کم مائگیوں کو خدا کے ذمہ لگانے والی بہار یہ سب اول سماوات و ماف ال جو سماوات میں ہے جو جو کچھ زمین م. میں ہے سارے کا سارا تسبیح کرتا ہے خدائی پروگرام کے مطابق اللہ کے لیے خدائی پروگرام کے مطابق اپنے اپنے فریضہ کو ادا کر رہا ہے پورے زور شور سے کون hmm. خدا الملک hmm. اس کا پورا کنٹرول ہے قدوس کوئی نقص نہیں کہیں کوئی بدنیتی نہیں العزیز غلبے کے ساتھ الحکیم اس کا میں عزیز الحکیم کا بھی مسکرا تھا دونوں مان تو یہ جو چیز ہے کہ یہ سب ہو تصویر کرتا ہے یہ اکسٹ پتا ایک میں بھی چیز آئی ہے دیکھ لیں اکسٹ پٹا ایک, ایک, ایک, ایک یہ اس کے اس پچھلی پچھلی آئی سورہ سبحان اللہ معاف شماوت صبح یہ مصب ہو گزارے کا سیغہ ہے اور صفحہ ماضی کا سیغہ ہے جو چیز ایسی حقیقت ہو جسے بدلا نہ جا سکے اسے کسی بھی سیغے سے ادا کیا جا ہے ترجمہ اس لیے اس کا صبحہ ماضی کے سیغے کا بھی لوگ اللہ کی پاکی بولتا ہے یہاں بھی جو کچھ زمین آسمان میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں الگ الگ تو وہ پورے زور شور سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے اسی طرح سے چونسٹھ گٹا ایک میں بھی مقامات دیکھ لیڈ بھی کر رہے ہیں ہے چونسٹھ بٹا ایک سبھی ہونے لگ رہا ہے سپاہ والی اور ستاون میں سپاہ جہاں اسلام آباد والا کہیں مافی چماواتے والا عرض دونوں کو ایک کفی کے ساتھ لیا ہے اور کہیں دونوں کو الگ الگ لیا ہے اور وہ عزیز الحکیم یہ ہر جگہ وہاں بھی اور یہاں بھی سب اس کے ساتھ عزیز الحکیم کے بتائی گئی یہ کچھ بتانے کے بعد کہا ہے چھپن بٹا چھیانوے میں اور سب نے ربے کرتے یہ سورہ واقعہ آپ نے پڑھی ہے اس کو دیکھیے نکال لیں جس میں رب قلم پذیر اللہ تعالی کی صفات جو اس دنیا میں تمہاری ربوبیت کے لیے قرضہ کی گئی ان کی اس صفات کے مطابق اپنی جد و جوہد کو ہم اہم وہ فرورگار جو نشو نما بھی کرتا ہے اور بہت عظیم ہے اس کی ہم آنگی کرو گے تو تمہاری نشو نما ہوگی تم ربوبیت یافتہ ہو جاؤ گے اور عظمت تمہارے حصے میں آؤ گی ستاسی بٹایکبا ربے کر آل نام سے لوگ نام جپنے پہ آئے رام نام جپنا پرایا مال اپنا یہ جو بھی جپنے پہ چلا جاتا ہے وہ مال کے حق اور نہ آپ سم سے ذات باری تعالی کی صفت مراد اور ربوبیت کی صفت ربوبیت لینے سے نہیں ہوتی دینے سے ہوتی ہے اس نے کہا کہ تمہیں کچھ ملا ہوا ہے اسے ربوبیت کے لیے لگاؤ جیسے ذات باری تعلیٰ تمہاری ربویت کا اہتمام کرتے ہیں یوں تمہاری ربوبیت کر کے وہ اعلیٰ مقام پر موجود ہے تم بھی اپنی پوری جسمانی صلاحیتوں روحانی صلاحیتوں چینی صلاحیتوں کے ساتھ برپور کوشش کرو کہ خدا تعالیٰ کے قانون ربوبیت کو رب عمل لاؤ یوں تم دنیا میں ان اعلان تم مومن اگر تم مومل ہوئے پورا اعتماد کیا اس پر تو تم بھی ہو یہ ہے جی وہ پروگرام جو اس سورہ میں دیا گیا ہے سورہ حشر میں اور یہ اس کی آخری آیت ہے ہم اس کے اگلی سورت پر بڑھتے ہیں بسم اللہ یخرجون الرسول و ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی و ابتغاء موضاتی تسرون الہی بالمودد و انا بما اخفيتم و ما علنتم و من يفعل منکم فقد ظل ربت اس کا یہ ہے سابقہ سورج سے کہ انسان کو کائنات کے رمور سمجھ کے اشیاء کائنات کی سلاد و تصویر سمجھ کے اس کے ساتھ ہم ہم کو ہو کر اپنی فرائض بھی اسی طرح جوش و جذبے سے ادا کرنے کرنا ہے کچھ لوگ آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ نہ صرف مومنین کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں بلکہ کریٹ کرتے ہیں خدا اور بندے کے درمیان ربط کی بجائے فاصلہ کریٹ کرتے ہیں سگاف ڈالتے ہیں کھڈا کریٹ کرتے ہیں دونوں کو الگ الگ کرتے انسان کو انسان سے الگ کرتے ہیں خدا کے ساتھ انسان کے ربت کو توڑتے ہیں بڑھ کے اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے انسان اور انسان کے درمیان فرق کرتے ہیں اس ان کے درمیان پھٹا ڈالتے ہیں خدا کے ساری کائنات کے ایک تسبیح کے پروگرام میں انسان کو شریک ہو کر اس کا ہم آہنگ نہیں ہونے دیتے ہیں اس میں بھی پھٹا ڈال کے خدا کے ساتھ اس کے تعلقات منقطع کرتے ہیں اور اپنے طور پر کچھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھو یہ پھٹا ڈالنے والے یہ دشمن ہیں جنہیں تم دشمن کہ یو تزینہ امن ہوں وہ لوگ جو خدا تعالی اس کی صفات اور اس کے کہے ہوئے پر اعتماد کر کے یقین کر کے آگے بڑھ آئے ہو اور اپنی زندگیوں کو درست کر رہے ہو ارد گرد کے ماحول اور معاشرے میں بھی اصلاح کی کوشش کرتے ہو ساری کائنات کے رموز کو سمجھ کر انہیں اپنے مقاصد کے ساتھ استعمال کرتے ہو ایک بات یاد رکھو گھڈے والے لوگ بولیں خدا کے درمیان کھڈا ڈالیں میں بھٹا پنجابی کا لم استعمال کر رہا ہوں آپ خوب سمجھتے ہیں دشمنی کسی چیز کے درمیان لکڑی ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک پھانا لگا کر پھر سے ٹھوکتے ہیں تو لکڑی پھٹ جاتی ہے وہ بھی اسی مادہ سے رہا ہے تو لا لاتذ ادبی و ادب کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور بندوں کے درمیان بندوں بندوں کے درمیان فرق ڈال کے ان کو تقسیم کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی نشو و نما میں حائل ہوتے ہیں ان کو دوست نہ بنانا نہ پکڑنا <laughs> ایک تخذ اختیار ہے تمہیں ان کے ساتھ چلو یا ان کے ساتھ نہ چلو تم اپنے اختیار کو استعمال کر کے کسی کو اپنا دوست پکڑ لیتے بنا لیتے یہ ہے اتخذ تتخذ مت پکڑو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو hmm. او یا دوست ولی سرپرست ہم نفس ساتھی سارے مان آگے کہا کرتے کیا ہو تل کون ادے بل موت تم پیار کی رسیاں بڑھاتے ہو مودت. ان کے ساتھ کوئی اشتراک ظاہر کرتے ہو پیار کا الفت کا دوستی کا دوستی کے پیغام دیتے خبریں پہنچاتے ان کے دوست بن کر حالانکہ وا کا مطلب حالانکہ قد کفرما جا کو ملند جو تمہارے پاس حق آ گیا ہے صحیح بات تمہارے پاس آئی تھی. وہ اس کا انکار کر چکی یہ حق کیا آ گیا ہے یہ اللہ کی کتاب آ یہ رسول آ گیا. دونوں ہک بیمار کفر انہوں نے انکار کر دیا ہے اس کی صلاحیتوں کو جو چیز آئی ہے اس کے اندر جو امکانات ہیں اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ریٹائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں جماعت جا اکمر جماعت مومنین سے کتاب ہے اور کہا کہ تمہارے پاس آ حق آیا حق اللہ کی کتاب آئی ہے اللہ کے رسول آیا حق آیا انہوں نے انکار کیا اتنا ہی کام نہیں کیا دشمنی میں پھٹا ڈال کی دشمنی میں آگے بڑھے جون اور رسول رسول تو نکالا نکالتے ہیں یہ نکالتے ہیں ای یا کم کی طرف جب یہ بات اتری اس وقت تک اور آج تک جو کفر کرنے کے بعد عداوت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پروگرام سے وہ مومنین کو ٹکنے نہیں دیتے ان کو نکالتے ہیں رسول کو جرم کیا تمہارا کہ تم اللہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے. اس کے بدلے میں اس لیے کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو اس چیز یہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ایک یہ کہ وہ تسلیم نہیں کرتے دوسرے یہ کہ وہ مقابلے پہ آ کے مخالفت پر دشمنی پر اترائے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے پر ایمان لا کے اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں انہیں جہاں وہ ہیں وہاں رہنے نہیں دے رہے نکال کے باہر کر رہے ہیں اب تم نکل گئے جہاں سے تھے, تھے نکال دیا لوگوں نے کہے کے لیے نکل گئے کہ تم اپنی جد و جہد کو کمزور نہ ہو وہاں رہتے ہوئے اس ماحول میں وہ جد و جہد نتیجہ خیز نہیں ہو رہی باہر نکلے پوری کوشش سے تم اللہ کے پروگرام کو آگے چلانا چاہتے ہو اس کی صلاح و تصویر ادا کرنا چاہتے ہو لوگ تو نمازیں پڑھنے اور تصویر پھرنے پڑا گئے بات یہ نہیں ہے اپنے فریضہ زندگی کو ادا کر رہے ہو جو جو تمہارے اندر صلاحیت ہے اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں ان تم خرج تم جہاد فی سبیلی تم گھروں سے نکلے ہو اگر نکلے کہ مقصد یہ ہے کہ میرے رستے میں جد و کرو پوری جہادی یہ تصویر کا دوسرا ان کون تم خرچ تم جہاد فیصدی دشمن کے مقابلے پر آنا پڑتا ہے اس کو بھی جد و جہاں کتاب تو اس کا آخری پہلو دشمن کی دشمنی کو ختم کرنا ہٹانا اس کے مخالف اقدام کرنا یہ جہاد ہے وبت گاہ مرذاتی میں نے کچھ چاہا ہے کہ انسان یوں بنے تو جو چیز میں نے چاہیے تم وہ تلاش کر رہے ہو کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں یہ <coughs> <coughs> <yye>, اگر مقصد مد نظر ہو تو جن لوگوں نے نکالا جو لوگ اس کے دشمن ہیں تم جچتا ہے تمہیں تو سر لو آئے بال محدت کہ تم چھپا کر ان کی طرف کوئی پیار کی فیم بڑھاؤ جچتا ہے تو ان سے دوستی نہ کرو تم انہیں خفیہ پیغام محبت کا بیچ دے لڑائی تن گئی انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تم جہاد کے رستے پہ آ گئے. دشمن کا مقابلہ ہے دشمن کے مقابلے میں تم کوئی پیار کی بات ان کے ساتھ سوفٹ کارنر ان کے ساتھ پھر کوئی پیغام چھپا کر کس سے چھپا کر اللہ اور اس کے رسول سے اور مومنین سے چھپا کر انہیں کہا مومنین ملے سے, ملے سے تو تم شاید چھپا جاؤ وہ ان عالم وما فی تما عالم تم <لَنْتُم> اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم کیا چھپاتے ہو اور کیا چاہتے ہو اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے کوئی بھی سازش کی جائے خفیہ پیغام رسانی کی جائے وہ خفیہ والے سمجھتے یہ ہیں کہ یہ چھپی ہوئی ہے حالانکہ اس کے ایسی علامات ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر ہو جائے وہ میں یف اور تم میں سے جو بھی کوئی یہ کام کرے گا وہ میں یف ہو،, ہو کا مانا چھپ چھپا کر مبدد کے طور پر اس کو پیغام دے, دے گا جو بھی. فکر ذلّہ سواد سبیل ایک سیدھا رستہ ہے سیدھے رستے پر لوگ چلتے ہیں تو رستے پر چلتے ہیں یہ تو بہہ کے کسی اور سمجھنے وکر ذلّہ سواد سبیل سیدھی راہ سے بہ کے کسی اور طرف چلا گیا یہ منزل پر نہیں پہنچے گا یہ رسول اس کے ساتھی اور اللہ کا جو پروگرام ہے وہ منزل سے ہٹ چکا باقی رہ گئی کہ تم ان سے پیار کی بات یا مدت کی بات سراغ خفیہ سراغ ثانی کرتے ہو جو کرتا ہے وہ اپنے دل کو ٹٹولے کہ وہ ہدایت پر ہے یا غلالت پر ہے صاف صاف بات آئی اس نے کہا باقی رہ گئی یہ کہ تم کہتے ہو کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں ہمارا خیال رکھیں گے آن اگر وہ تمہیں پائیں کسی جگہ گلب حاصل کر لیں وہ الگ بات ہے پانا